بحمد الله تعالی و بالصلاه و السلام علی رسول الله تعالی و علی آلہ و صحبه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قلو قول سدیدہ صدق اللہ مولانزیم دوستو آج کی اس مجلس میں ناشیز نے ایک مختصر بیان ریکارڈ کروانا ہے اس بیان کا موضوع ہے مقیم کینیڈا ڈاکٹر کے حواریوں کی تحریر کا تقریری رد کینیڈا کے مقیم ڈاکٹر کے ساتھ جو میں نے کنایا کیا جس سے کنایا کیا اس کو آپ سمجھ گئے ہیں اس کے بعد ہواری جو علم میں بالکل اس کے ساتھ کے ملتے جلتے لگتے ہیں انہوں نے ناچیز کے ایک بیان جس کا عنوان تھا مسئلہ خطا میں سب کی غلطیاں کہ اس حصے کو جو ان کے ڈاکٹر سے متعلق تھا اس سے ناچی اس کی ایک بات نکالی اور اس پر کچھ تحریر کر کے نیٹ پہ جڑا دیا ناچیر نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اس ڈاکٹر نے دعویٰ کیا پانچ لاکھ حدیثوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو ناچیر نے کہا امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں یہی گردش کر رہی ہیں میں نے وہ یاد کی ہوئی ہیں اگر اس سے زیادہ ہوتی میں یاد کر لیتا تو میں نے کہا یار امام جلال الدین سیوسی کے دور میں تو دو لاکھ گردش کر رہی تھی یہ تین لاکھ کا اضافہ آپ کو, ہمارے دور میں کیسے ہو گے بھائی تو ہماریوں نے اپنے مظلوم شاخ کا دفاع کرتے ہوئے اور میں خیش میرا رد کرتے ہوئے یہ لکھ دیا میرے ہاتھ میں ہے ابتدائی عبارت پڑھتا ہوں حاجی انسان کے اعلیٰ ظرف اور حقیقی علم پر دلالت کرتی ہے وہ خود حاجد ہیں ان کا عجد آپ جانتے ہیں کیسے کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے موسف اللہ صاحب نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں دعویٰ کیا ہے کہ حدیثیں صرف دو لاکھ گردش کر رہی ہیں پہلا جملہ ہی غلط ہے میں نے امام جلال الدین سے کے دور کے متعلق کہا تھا اس وقت دو لاکھ اب تو دو لاکھ سے بھی کم ہے ان کے دور کے اندر جو حدیث کی کتابیں موجود تھیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی دنیا میں ہی مفقود ہو گئی آگے لکھا اور شاخلسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پانچ لاکھ آدیش کا مطالعہ کیسے اور کہاں سے کر لی یہ میری بات پوری کی انہوں نے اس پہ لکھتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے جو ہلاپ پر جو خود کو لما کہتے اور بات بات پر پینترے بدلتے نظر آتے ہیں کبھی تو ویڈیو بنانے سکول پڑھنے نیٹ استعمال کرنے والوں کو دلّا کہتے تھے اور آج خود اس ڈگر پر چل پڑے ہیں اس ڈگر پر چلتے ہوئے جب ہمیں کوئی دیکھے گا تو پھر کہے ہم ویڈیو بنانے نیٹ استعمال کرنے والے کو مطلاع کبھی دلّہ نہیں کہتے تھے نہ کہتے ہیں تھوڑے تھوڑا تمیز کرتے ہیں کمینی بے حیا جو ہوتی ہیں دلہ کا فتوا ادھر لگتا ہے دوسرا مسئلہ اجتہادی ہے دلے یہ بے حیائی کے جو مناظر ہوتے ہیں ان کا حرام ہونا اجماعی ہے ان کو تمیز ہونی چاہیے کیا الزام لگا رہے ہیں جو منہ سے نکل رہا ہے قلم سے اس کا پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں اب خود کو کیا کہیں گے کس ربرے میں آتے ہیں چلیں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ آئیے نفس مسئلہ کی طرف کہ مکمل حدیث صرف دو لاکھ ہیں یا ان سے زیادہ بھی ذخیرہ حادیث محدثین کے در میں ملتا ہے اب حضرت آگے حوالے دے رہے ہیں کہ امام محمد بن امبل سرکار اور فلاں فلاں امام کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھی اور یہ کہہ رہا ہے دو لاکھ حدیثیں افسوس ہے یار اگرچہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ان کو مخاطب بنایا جائے لیکن لوگوں کو بچانے کی مجبوری سے ہمیں مخاطب کرنا پڑتا ہے ورنہ ان جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں کہ تو ہمیں تو تم جاہل کہہ رہے ہو بتاؤ میرے دعوے کا رد کر رہے ہو تو پہلے میرے دعوے کو سمجھا کتنے بڑے جاہل ہو اپنے شیخ مظہوم ڈاکٹر صاحب سے کمز کا مشورہ کر لیتے کہ حضرت بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ چشتی کہہ رہا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوتی کے دور میں دو لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں تو اس کا معارضہ اور اس کا رد کیسے بنتا تم یہ ثابت کرتے کہ امام جلال الدین سیوتی کے دور میں دو لاکھ سے زیادہ حدیثیں گردش کر رہی تھیں اور موجود تھیں میرا دعویٰ امام جلال الدین سیوتی کے دور کا ہے اور وہ نویں دسویں ہجری کے ہیں دو صدیوں سے انہوں نے حصہ پایا ہے تو دسویں اور نو نو اور دسویں صدی جو ہے ان دو صدیوں میں دو لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سجوتی فرما رہے ہیں میں نے یہ بیان کیا اب پہلے اگر رد کرتے تم تو اپنی خباصت دکھانا چاہتے تھے جاہل کہنا چاہتے تھے تو امام سجوتی کو کہتے وہ دو لاکھ حدیثوں کا دعوی کر رہے ہیں میں نے ان کا دعویٰ نقل کیا ہے اتنا تمیز بھی نہیں وہ حافظ الحدیث ہیں اور تیرا مزوم شیخ جو ہے وہ سو حدیثیں زبانی نہیں بیان کر سکتا ہر بھی عبادت کے ساتھ وہ حافظ الحدیز فرما رہے ہیں اس وقت دو لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں پھر جو یہ قول شریف ہے ان کا اگر تم میرا سمجھ کے اس کا رد کرنا چاہتے تھے تو اتنا تو تمیز کرتے کہ معارضہ کیا ہوتا ہے پہلے دعوے کو تو سمجھ لیتے جاہل دعویٰ تو یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوتی کے دور میں اتنی حدیثیں تھیں اور جو تم حوالے پیش کر رہے ہیں وہ امام احمد بن ابل اور اس دور کے امام بخاری کے دور کے پیش کرتے ہو اس دور میں پندرہ لاکھ عدیثیں گردش کرتی تھی تو بے وقوف تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ جیسے جیسے اسلامی اسلامی نظام جو ہے اور اسلامی ماحول جو ہے اس کو تنزل میں جانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ہمارے یہ آثار جو ہیں وہ بھی اڑتے چلے گئے وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام جلال سیوتی کے دور میں آ کر دو لاکھ رہ گئی باقی ختم ہو گئیں کوئی تاطاروں کے حملے میں ختم ہوئی ہو وہ کون سی جنگوں میں وہ کون سی جنگوں میں کوئی ویسے کسی کے پاس آگے نہیں چل سکی اب میں اے جاہل بدھو تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنی کتابیں ہیں کنز العمال شریف جو ہے یہ امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں سات سو حدیث کی کتابوں سے میں نے اس کو جمع کیا تم سات سو حدیث کی کتابیں مجھے اپنی لائبریری سے ثابت کر دو جہل تمہارے شیخ نے سات سو ساری زندگی سات سو کتابیں حدیث کی نہیں دیکھی تو اتنا نہیں سمجھ پا رہے بات کس دور کی ہو رہی ہے تم تو سمجھ گئے ہو نا یار میں مثال دیتا ہوں صحیح ابن خزما ہے ان چہلوں کو کیا معلوم شیخ کی طرح جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ ان کے دور کے اندر باقی پانچ لاکھ ہیں صحیح ابن خزما ہے اس کے چاند ابواب موجود ہے باقی کہاں ہے مرسرد ابھی یہ اعلی ہے جو موجود ہے یہ سغیر ہے جو مفقود ہے وہ کبیر ہے وہ کہاں گیا تجرید کہاں ہے تجرید اس حدیث کی کتاب ہے کہاں ہے کتاب الموافقت ابن طبل سمان کی کہاں ہے حدیث کی کتاب نیار... نام ہمارے پاس موجود, موجود ہے نشان کہیں بھی نہیں ملتا م... مصنف مسنت بقی بن مخلد کہاں ہے یعنی مختصر یہ کہ لاکھوں حدیثیں دنیا سے غائب ہو گئی ہیں جو ذخیرہ رہ گیا ہے وہ معمولی سا ہے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا اب کسی حدیث پر جس پر سابقین نے حکم نہیں لگایا اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا یہ حدیث ضعیف ہے یہ موضوع ہے فلان ہے پہلے اس کی تمام طرق جو ہے اس کے پاس پہنچے تو صحیح ہو سکتا ہے پیچھے طرق گزر چکے ہوں اس کے سامنے لوگ اگر کوئی ہم کسی روایت پہ ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ اپنے علم کے مطابق لگاتے ہیں حقیقی حکم نہیں ہے کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہے ہاں یاد پچھلوں کی اتباع کرتے ہیں بس تو دوسرے لفظوں میں یہ یوں کہ ان بے وقوفوں نے اس کاغذ کے اندر جو حوالے دیے وہ میرے خلاف نہیں میرے خلاف تب ہوتے میں منکر ہوتا کہ اس دور میں اتنی حدیثیں نہیں تھیں جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں میں تو اس کا منکر ہی نہیں تو جس دور کی بات کرتے ہوئے یہ حوالے پیش کر رہے ہیں ان کا میں منکر نہیں اور جس کا میں منکر ہوں اس کے متعلق یہ حوالہ بھی پیش نہیں کر سکے ना, ना, ना, ना. میں منکر ہوں میں کہتا ہوں امام جلال الدین سید رحمان اللہ کیا حوصل محاذہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر آپ نے اپنے حالات لکھے ہیں وفاد الحدیث کے انوان کے تحت اس میں میں نے پڑھا تھا اب مجھے نظر نہیں آیا یا مجھے وہم لگ گیا کہ کسی اور کتاب میں دیکھا بار صورت اس کا حوالہ خود امام جلال الدین سیوتی کا اپنا بیان وہ بالکل واضح موجود ہے القواقب کے امام نجم غزی کی ایک ہزار اکسٹھ میں ان کی وفات ہے یہ امام جلال الد السی کے ہم ہیں نجم الدین غزی میرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رسالہ موج موجود ہے بازار میں عربی کے اندر پھر زیل و تبقات الحفاظ امام عبد الوہار شاہرانی کی اس کے حوالے ہم نے دیکھے ہیں وہ کتاب ہم نے نہیں دیکھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہو سکتا عرب میں کہیں پڑھی ہو کہیں موجود ہو بار صورت یہ لکھ رہے ہیں اخبار سے فرماتے ہیں امام غزی فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سوسی اپنے بارے خود بتا رہے انہوں نے خود بتایا کہ وہ دو لاکھ حدیثیں یاد رکھتے ہیں اور فرمایا امام جلال السوسی نے کہ اگر میں زیادہ حدیثیں پاتا دو لاکھ سے تو ان کو بھی یاد کر لیتا لیکن فرمایا والا اللہ الحج جدو اللہ واجل دے اللہ اکثر مزا لگ فرمایا لگتا ایسے ہی ہے روئے زمین پر دو لاکھ سے زیادہ میرے زمانے میں حدیثیں موجود نہیں ہیں پڑے منہ فڈے منہ فڈے منہ ایسے جو ہلاک جو اماموں کا کلام پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں اور ڈڈو کی طرح ٹاٹر شروع کر دیتے ہیں شرم آنی چاہیے تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں تمہارے شیخ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں لیکن افسوس ہے کیا کریں اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کہ یہ خراب نہ ہو جائیں بےچارے ہے اس وجہ سے تمہارے جو گمراہی کے جال میں نہ پھنس جائیں تو اس وجہ سے ہم تمہیں یہ جواب دے رہے ہیں تو دو دو ورنہ توحبت ہوبت ہو بہ الماں اب بتاؤ میں نے امام جلال الدین سیوزی کی بارہ سنائی ہے وہ فرما رہے ہیں اور بیوقوف وہ فرما رہے ہیں دو لاکھ حدیثوں سے زیادہ اس وقت نہیں ہے لگتا ہے فرمایا اگر ہوتی تو میں یاد کر لیتا تو بتاؤ امام جلال الدین سیوتی فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے متعلق کہ دو لاکھ حدیثیں اس وقت ہیں بتاؤ جو تم مجھے حوالے سنا رہے ہو یہ حوالے امام جلال الدین سیوتی نہیں پڑے تھے <laughs> اس طرح بے وقوف بیوقوف کے ہی اگتے ہیں اور بتاؤ تو صحیح جو حوالے تم دے رہے ہو امام احمد میں نا بلکہ دس لاکھے جات تھی ارے یار بھائی یہ تو ایسے ہے جیسے میں کہوں بات کو سمجھنا جیسے میں کہوں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شابی بھی اس وقت نہیں ہے بات میری کو سمجھنا اگر میں کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شابی بھی اس دور میں نہیں ہے اب میری بات کا رد کرتے بالکل کہے کمال ہے اسماؤ رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں سوا لاکھ صاحبی عزور کا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے چشتری ایمان سے بتاؤ ایسا کبیز منہ لگانے کے قابل ہے ان کو تو چھڑکنے بجانے چاہیے ان کے ہاتھ میں چھڑکڑا بھی اپنی تو سمجھے گا عالم بن جاتا ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم تمہارے بڑوں کی حقیقت جانتے ہو تم کیا ہو ہمارے سامنے فلاں کو یہ کہتا ہے فلاں کو یہ کہتا ہے اپنے شہر کا کوئی مذہب تو ثابت کرو پہلے آمد. پھر بات, سے بات کرنا ہم سے آمد. تو میرے بھائی جس طرح یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ سوالاک صحابہ موجود تھے تو آج بھی موجود ہیں لاکھ لانا تھا ایسی سوچ پر زمانوں کا فرق نہیں دیکھ رہا اسی طرح دس لاکھ حدیثیں کیا تم تو دس لاکھ کے والے جانتے ہو مجھے معلوم ہے کہ ایسے امام گزرے ہیں وہ ان کو پندرہ لاکھ عدیسیں یاد تھیں علام لو بلا دیکھو تو وہ زمانے کی بات ہے اب زمانہ گزرتے گزرتے ساتھ ساتھ بہت کچھ غائب ہوتا گیا ہے جس طرح کہ اللہ کے نیک بندے غائب ہو گئے ہیں اور اللہ غائب ہو گئے ہیں اس زمانے سے ہوا ہے ایمان سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر فرمایا شر پھیل جائے گا بہترین زمانہ میرا پہلے سم مل دینا جلو نوم سم مل دینا بعض روایت میں چوتھی مرتبہ بھی آیا سم مل دینا جلونا صحیح روایت میں آیا اب آگے حضور نے فرمایا شر پھیل جائے گا है? اب کوئی ایسا بیٹھا وہ یہ کیا ہوا بھائی یہ تیسری غلط ہے کیوں کمال ہے ہم دکھاتے ہیں حضور کے دور میں بڑے بڑے نیک تھے سابا سارے نیک تھے بیوقوف کو بات کو تو سمجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ وہی حال ہے ایسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ میں اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ میرے کلام پر ان اللہ الرحمان کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم معصوم خطا ہو سکتے یا کر پوری کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ کوئی رد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن علم نے اس بات کی طرف میری توجہ نہیں گئی کہ پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے گلر کتی کے گلر جو ہے وہ بعض اوقات بھونک پڑتے ہیں اس میں اس بات کا مجھے علم نہیں تھا توجہ دی گئی حدیث شریف میں آتا ہے نا ورنہ میں یہ اعتقاد نہ رکھتا اپنے کلام سے متعلق اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ناچیز کے یہ جو موضوعات چڑے ہوئے ہیں کوئی مائی لال صاحب علم ان کو چھیڑ کر دکھائیں پھر مزہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی سماعت فرمائے ہیں ناچیز کا مقالہ مسئلہ خطا الحمدللہ للہ دیدہ زیب طباعت کے ساتھ چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے ہمارے پاس موجود ہے اگر کوئی شخص اس کو حاصل کرنا چاہے تو ایک نسخہ پچاس سے کم تک اگر کوئی خریدے ایک یا پچاس سے کم تک کوئی خریدے گا تو اسی روپے قیمت ہوگی اور اگر کوئی پچاس سو روپیہ کو قیمت ہوگی اور اگر کوئی پچاس سے زیادہ خریدنا چاہتا ہے تو اسی روپے قیمت ہوگی یہ محمد علی صاحب کے نمبر پہ محمد علی ہاشمی صاحب کے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں